نحمده ونسلم ونسلم على رسولهم كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إهدنا السراط المستقيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي كريم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 یا یا محترم اور پیارے بھائیوں اور بہنوں الحمدللہ للہ آج ہم جس محفل میں حاضر ہوئے ہیں یہ محفل محفل برائے غیبی امداد کے نام سے ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی کی مبارک رات سے ایک مبارک سلسلہ شروع ہوا اور محفلیں کروڑوں درود و سلام اور سینکڑوں ختم قرآن کی محفل ہمیں نصیب ہوئی رمضان مبارک کی باہروں کا ایک سلسلہ جاری تھا نور کی برسات ہو رہی تھی اور الحمد للہ قرآن مجید مجیف حمید اور درود و سلام کی دعوت عام کرنے کا مشن ہمیں نصیب ہوا حقیقت یہ ہے کہ یہ سب حضور غصی آدم رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض ہے کہ جب ختم قادری شریف کی صورت میں حضور غسیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض اور آپ کا دامن ہمیں نصیب ہوا تو پھر نور قرآن نشی بھی نصیب ہوئی اور محفل کروڑ درود سلام اور ختم قرآن کی محفل بھی ہمیں نصیب ہوئی اور پھر کرم بالائے کرم یہ ہوا کہ امیر طیبہ سید الشہدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم ہوں اور حضرت امام موسا قاتم رضی اللہ تعالی ہوں اور شودائے عہد کی یاد میں جو ککڑی گراؤنڈ میں محفل ہوئی اس محفل میں ہمیں یہ محفل برائے غیبی امداد نصیب ہوئی انشاءاللہ اللہ ہم ہر مہینے ہر انگریزی ماہ کے پہلے بدھ یہاں پر جمع ہوں گے اور ہمارے ذہن میں ایک ٹارگٹ ہوگا کہ ہمیں اتنے درود و سلام پڑھنے ہیں اتنے قرآن پاک ختم کرنے ہیں اور ہم قرآن کے خادم بن کے, درود و سلام کے خادم بن کے انشاءاللہ پورا مہینہ گزاریں گے اور پھر اس ختم قرآن اور کروڑوں درود و سلام کی محفل میں انشاءاللہ تعالی ہر ماہ حاضر ہوا کریں گے آج یہ محفل برائے غیبی امداد یہ پہلی محفل ہے اللہ تبارہ و تعالی اس مبارک محفل کے سطح میں ہمارے سینوں کو روشن فرمائے اور اس محفل پر نور کے طفیل ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے چاروں طرف اللہ نور عطا فرمائے اور ظاہر و باطن کو اللہ روشن و منور فرمائے اور رب العالمین ہمیں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے اللہ تعالی نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ایسے دین کے ساتھ بھیجا کہ جو دین غالب آنے والا ہے سر توبہ آیت نمبر تینتیس میں شاد ہے حولی اور صلا رسول بال ہدا و دین الحق وہ رب جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا لی یز ہی رہو دینی تاکہ اللہ کا دین تمام دینوں پر غالب آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس دین کو ظاہر فرما دے و لو کری حل اگرچہ مشرکوں کو ناپسند ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہمیشہ رہنے والی ہے کسی خطے کسی قوم کے لیے آپ نبی نہیں بلکہ تمام لوگوں بلکہ سارے جہاں کے آپ رسول و نبی ہیں صرف آپ انسانوں ہی کے نبی و رسول نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے آپ نبی و رسول ہیں سورہ سبا آیت نمبر اٹھائیس میں اشاد ہے وما ارسل کا اللہ کا بشیر و نذیرن اور اے محبوب نبی ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا خوشخبری دینے والا اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ خوبیاں اور وہ کمالات اور وہ وصف عطا فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ ول وسلم تمام انبیاء میں بلند مقام رکھتے ہیں ال کر رسول فض اللہ باد آباد بعض رسولوں کو ہم نے بعض پر فضیلت دی منہم من کل اللہ کوئی تو وہ رسول ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا وہ رف اباد رجات اور ایک رسول وہ ہیں جنہیں اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی و عاقع جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائے اور دین کی تبلیغ آپ نے فرمائی اس دین کی تبلیغ کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ ول وسلم نے بہت تکلیفیں برداشت کیں یہاں تک کہ مکئی مکرمہ کی زندگی پر آپ غور کریں اور مکئی مکرمہ کے حالات کا مطالعہ کریں تو کس قدر تکلیفیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبۂ کرام کو دی گئیں یہاں تک کہ اللہ کا حکم ہوا آپ نے مکہ مکرمہ چھوڑ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بڑی محبت تھی یہ آپ کی پیدائش کی جگہ ہے جہاں پر آپ نے زندگی کے 53 سال گزارے خانہ کعبہ یہاں آپ پر موجود ہے مقام ابراہیم حجر اسود صفا مروہ کی بہاریں موجود ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم جب مکے سے باہر نکلے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ نے مکے کی طرف رخ کیا اور کہا ہے مکہ مجھے تجھ سے محبت ہے اگر یہ کافر دین کی راہ میں رکاوٹ نہ بنتے تو میں کبھی مکہ نہ چھوڑتا پیارے آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب شہر کو صرف دین کی سر بلندی کے لیے چھوڑ دیا جس دین کی خاطر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وطن کو چھوڑا تکلیفیں برداشت کیں کیا یہ بے مروتی نہیں کہ ہم اس دین کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست بن گئی دشمن یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ اسلام کی روشنی پھیلے وہ اس کوشش میں تھے کہ اسلام کو مٹا دیا جائے اور چونکہ اسلام کی روشنی آپ کی ذات سے وابستہ ہے تو کفار کا یہ مشن تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم کو شہید کر دیا جائے وہ مکئی مکرمہ میں اس میں ناکام رہے تو اب مدینہ منورہ پر بار بار حملے کیے گئے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے آپ کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کی گئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نقصان کیا پہنچا سکتے اللہ کا خود فرماتا ہے واللہ یا من الناس کا میناناس اور اللہ اے نبی آپ کی اللہ خود حفاظت فرمائے گا اور آپ کے ذکر کو یہ کیا مٹا سکتے جو ان کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کرے وہ مٹ جاتا ہے ورفانال کا ذکر اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا یہ تو وہ ذات ہے کہ اگر کافر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اور جب وہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ تو اس کے ساتھ اس پر لازم ہے کہ وہ رسول اللہ کا نام لے اور محمد الرسول اللہ کہے اگر وہ یہ نہ کہے گا تو وہ اسلام میں داخل نہ ہوگا آپ کا تو ذکر ایسا اللہ نے بلند کیا کہ نماز میں حضور پر سلام پیش نہ کیا جائے تو نماز کامل نہیں ہوتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کفار سازشیں کرتے رہے اور پھر ہجرت کے تقریباً 19 مہینوں کے بعد سترہ رمضان المبارک سن دو ہجری میں غزب بدر ہوا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلے میں بہت کم تھی یوں اگر عددی حساب سے دیکھیں تو مسلمانوں کی تعداد تقریباً تین سو تیرہ اور کافروں کی تعداد ایک ہزار لیکن اسلح کے ادوار سے دیکھیں تو مسلمانوں کے پاس صرف 6۔ یا آٹھ تلواریں تھیں اور کافر ہر کافر تلوار تیر اور نیزوں سے لیس تھا تو اس طرح اصلے کے اعتبار سے تو کوئی بظاہر مقابلہ نہ تھا لیکن اللہ تعالی نے مسلمانوں کی مدد فرمائی آل عالم آیت نمبر ایک سو تیس میں اشاد ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللہ بھی بدری و <دِلَّا> یاد کرو جب اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بھی بدریم بدر کے مقام میں جب کہ تم بے سر و سامان تھے فتح اللہ, اللہ سے ڈرو لقم تشکرون تاکہ تم شکر کرو جب کافروں کو غزل بدر میں شکست ہوئی تو انہوں نے پھر ایک سال مزید تیاری کی اور پھر ایک سال کے بعد شوال مکرم پندرہ شوال سن تین ہجری غزۂ عہد کا مارقہ ہوا جس میں کافروں کی تعداد تین ہزار اور مسلمان صرف سات سو تھے لیکن غزب بدر اور غزب عہد میں بہت بڑا فرق یہ تھا کہ غزبائے عہد مکمل تیاری کے ساتھ کافروں نے حملہ کیا تھا اور غزبائے بدر میں جو جنگ ہوئی تھی یہ کافروں کی تیاری اس قدر تھی نہیں یہ ایک اچانک اور اتفاقی معاملہ تھا لیکن اللہ وبارک و تعالی نے بالآخر کافروں کو ناکام کیا اور وہ مدینے منورہ کی ریاست کو ختم نہ کر سکے قرآن مجید فقان حمید نے غزوہ عہد کا ذکر کیا وعید غد و تمین کا اور یاد کیجیے محبوب وہ وقت جب آپ اپنے گھر سے صبح کے وقت نکلے اور مسلمانوں کا لشکر لے کر عہد کی طرف جا رہے تھے تو بو ال منی القططال آپ مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر قائم فرما رہے تھے اور ان کی صفیں درست کر رہے تھے آپ کی اس ادا کو اللہ نے بیان فرمایا جب غزبۂ احد ختم ہوا تو ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے کافروں کے سردار تھے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ایک سال آپ کی تیاری کیجئے ہم بھی تیاری کرتے ہیں اور پورے ایک سال کے بعد شوال ہی کے مہینے میں بدر کے مقام پر ہمارا دوبارہ مقابلہ ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ ایک سال کافروں نے تیاری کی انہوں نے اپنی تجارت کو بڑھا دیا خوب اسلحہ جمع کیا لیکن جب ایک سال گزرنے کے قریب آیا اور وہ دن آ گئے کہ بدر کے مقام پر اب دوبارہ جنگ ہو تو کافروں پر اللہ نے روپ تاریخ کر دیا اور وہ سوچنے لگے کہ غزوہ بدر میں غزوہ عہد میں مسلمانوں کی تیاری نہ تھی لیکن مسلمانوں نے بڑی ہمت کے ساتھ جنگ لڑی ہے اور بہت ہمیں نقصان پہنچایا ہے ہمارے بڑے بڑے سردار مارے گئے تو وہ سوچنے لگے کہ اب غذبائے عہد کے بعد پورا ایک سال مسلمانوں نے تیاری کی ہے آج تو مسلمان بہت ماریں گے اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ہم جنگ پہ نہیں جاتے تو دنیا کہے گی کہ کافی ڈر گئے تو انہوں نے اپنے ایک جاسوس نعیم بن مسعود کو مقرر کیا اور ابو سفیان نے اس سے کہا کہ میں تمہیں دس اونٹ دوں گا مسلمانوں پر خوف تاریخ کر دو تو نعیم بن مسعود یہ مدینہ منورہ آیا اس نے دیکھا کہ مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے ہیں تو اس نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ بہت بڑا لشکر انہوں نے تیار کیا ہے کافروں کے لشکر اور ان کے اصل کو اس طرح بیان کیا کہ مسلمانوں پر کافروں کا روپ تاری ہو جائے جسے موجودہ اصطلاح میں میڈیا وار کہتے ہیں یعنی جنگ سے پہلے ایک میڈیا کی وار ہے ایک پروپیکنڈے کی وار ہے جس سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف تاریخ کرنا ہے اللہ دین قرحم ناسو ان ناس قد جماع الحکم قرآن نے بیان کیا کہ جب مسلمانوں سے کافروں نے کہا کہے مسلمانوں کافروں نے بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے فخشو تم ان سے ڈرو جنگ کے لیے نہ جاؤ مٹ جاؤ گے فضاد ہوں تو یہ بات سن کے مسلمانوں کا جوش اور بڑھ گیا وہ قالو حسب اللہ مسلمان بولے ہمیں اللہ کافی ہے وہ نیام الوکیل اور وہی بہترین کا ارساز ہے نبی اغرب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ستر افراد کو اپنے ساتھ لیا اور گھوڑوں پر سوار ہوئے اور حسب اللہ الوکیل کا ورد کرتے ہوئے یہ کافلہ بدر کے مقام پر پہنچا سات دن اور آٹھ راتیں اس نے بدر کے مقام پر قیام کیا لیکن کافروں کی ضرورت نہ ہوئی کہ وہ وہاں پر آئے اور مسلمان کامیابی کے ساتھ واپس پلٹے پورے عرب میں مسلمانوں کی شجاعت کی شہرت اور مسلمانوں کا رو کو دبدبا بیٹھ گیا پھر اس کے بعد بنی ندیر غزوہ اعزاب کا یہ پس منظر ہے بنی ندیر یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا مدینہ منورہ میں رہتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معاہدہ کیا تھا اور اس معاہدے کی ایک شک یہ تھی کہ ہم مسلمانوں کے خلاف سازش نہیں کریں گے اور کافروں کی مدد نہیں کریں گے اور مسلمانوں کے خلاف کبھی جنگ میں حصہ نہیں لیں گے لیکن بنی نودیر نے غزوہ اوہد کے اندر کافروں کو اسلحہ بھی دیا تھا اور مالی تعاون بھی کیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے معاہدے کو توڑ دیا اب تم مدینہ منورت چھوڑ دو تم نے بغاوت کی ہے اور انہیں مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا یہ اپنا ساز و سامان لے کر ملک شام چلے گئے پھر بنی ندیر کا ایک وقت ان یہودیوں کے چوبیس افراد انہوں نے ایک وقت بنایا اور اب یہ مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کے لیے مختلف قبائل میں گئے یہ وقت چاروں طرف کے جتنے مشرق اور کافر قبیلے تھے ان کے پاس جاتا اور انہیں اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتا انہیں پیسے دیتا ان کی مالی امداد کرتا اور کہتا کہ مسلمانوں کے خلاف سب مل کر حملہ کرو یہاں تک کہ یہ کفار قریش کے پاس گئے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر یہ کہنے لگے کہ ہم سچے ہیں ہم تم سے دوستی کرنا چاہتے ہیں اور ہم سب مل کر مسلمانوں کو مٹا دیں تو کافروں نے کہا کہ بڑی عجیب بات ہے تم موسا علیہ السلام کو مانتے ہو توریت کو مانتے ہو مسلمان بھی موسا علیہ السلام کو مانتے ہیں تو کو مانتے ہیں تمہیں تو مسلمانوں کے قریب ہونا چاہیے تھا تم ہمارے دوست کیسے ہو گئے ہمیں تو یقین اس وقت آئے گا کہ جب تم ہمارے بتوں کو سجدہ کرو حالانکہ یہودی بتوں کے بتوں کو سجدہ کرنے سے منع کرتے تھے لیکن کافروں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے بتوں کو سجا کیا یہودی مذہب میں یہ تھا کہ مشرق جو بدھ کی پوجا کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں لیکن جب کافروں نے کہا کہ یہ بتاؤ ہم سہی ہیں یا مسلمان تو ان یہودیوں نے کہا کہ تم حق پر ہو قرآن فقان حمید سورت النساء آیت نمبر 51 میں اشاد ہے الم تلین اوت نصوبتابی کیا اے نبی آپ نے نہ دیکھا ان یہودیوں کو جنہیں توریج کا ایک حصہ دیا گیا یؤمنون بالجبت والطاغوت وہ شیطان اور بت پر ایمان لاتے ہیں وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَا أُولَاهِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ کافر مسلمانوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں اُولَئِكَ الَّذِينَ لَعْنَهُمُ اللَّهُ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت فرمائی و مئی یا لان اللہ فلن تج نسی اور جس پر اللہ لانت فرمائے تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے پھر یہ یہودیوں کا وقت بنو گان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ خیبر کے باغات کی خجوریں اس سال ہم تمہیں دیں گے ہمارے ساتھ مل جاؤ اس طرح کئی گروہ کئی قبائل مل گئے اور احزاب یہ ہزبن کی جمع ہے ہزبن ایک لشکر کو کہتے ہیں اور احزاب کے معنی کئی لشکر تو اس طرح کافروں کے تمام لشکر مل کر مدینہ منورہ پر انہوں نے چڑھائی کی ان کی تعداد بارہ ہزار کے لگ بھگ تھی مدینہ منورہ ایک چھوٹی سی بستی اس وقت تھی اور اتنے بڑے لشکر کو روکنے کے لیے کوئی بہت بڑی فوج نہیں تھی تین ہزار مسلمان مجاہدین موجود تھے اتنے بڑے لشکر کو وہ کیسے روکتے اور ان کی یہ پلاننگ تھی کہ مدینے میں گھس جائیں گے اور قبضہ کر لیں گے نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ طلب کیا حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام خوبیوں میں ممتاز ہیں ساری مخلوق میں سب سے زیادہ دانہ اور عقلمند ہیں آپ چاہتے تو ڈائریکٹ کوئی حکم دے دیتے اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو وہی نازل فرما دیتا جبریل امین حکم لے کر آ جاتے لیکن آپ نے مشورہ کیا خود پرانے پاک میں حکم ہے وہ شاہ ویر اپنے معاملات میں ان سے مشورہ کرو تاکہ مشورہ کرنا سنت بن جائے اور ہمیں تعلیم ہو جائے کہ ہم آپس میں مشورہ کر کے اپنے کام کو کیا کریں لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ مشورہ اس سے کیا جائے جو مشورے کا اہل ہو مختلف لوگوں نے مختلف مشورے دیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک فارس یعنی ایران میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ملک کی فوج بہت کم ہو اور جس دشمن فوج نے حملہ کیا ہے وہ بہت بڑی ہو تو پھر اس کو روکنے کے لیے وہ بیچ میں خندق کھود دیتے ہیں بڑے بڑے وہ گڑے کھود دیتے ہیں کہ ان گڑوں کو یہ لشکر پار نہ کر سکے اس طرح یہ اپنے ملک کا اپنے شہر کا دفاع کرتے ہیں اور آخر کار یہ دشمن تھک ہار کر پھر چلے جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس مشورے کو قبول فرمایا اور صاحبۂ کرام بھی اس مشورے سے بڑے خوش ہوئے یہاں تک کہ مہاجرین نے اس روز کہا سلمان و منا سلمان مہاجرین میں سے ہیں تو انصار نے کہا سلمان و منا سلمان انصار میں سے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا سلمان منا آہ البیت سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں حضرت سلمان فارسی جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں داخل فرمایا ان کا جب ذکر آیا تو کچھ تفسیر ہم سماعت کرتے جائیں تاکہ ان کے ذکر تھی برکت حاصل کریں آپ ملک کے فارس کے رہنے والے تھے آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے آپ کے والد کا نام کیا ہے اور آپ کے دادا کا نام کیا ہے آپ کے پردادا کا نام کیا ہے تو آپ نے کہا نا سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام بن اسلام بن اسلام, اسلام, اسلام آپ نے فرمایا میرا کوئی قبیلہ نہیں اسلام میرا قبیلہ ہے اور مسلمان میرا قبیلہ ہے میں جب سے اسلام میں آیا تو میں اپنے خاندان کو بھول گیا مجھے اپنے خاندان پہ کوئی فخر نہیں مجھے مسلمان ہونے پر فخر ہے میں اللہ کے شکر ادا کرتا ہوں حضرت سلمان کو ابن الاسلام بھی کہتے ہیں اسلام کا بیٹا حضرت سلمان کو سلمان الخیر بھی کہتے ہیں اور علامہ ابن حضرتانی جن کا سن وصال آٹھ سو ہجری ہے آپ اپنی کتاب ال میں دوسری جلد صفحہ نمبر تین سو پر لکھتے ہیں اور ابن حجر اسکلانی ولی اللہ اور بہت بڑے محدث ہیں آپ فرماتے ہیں آشا سلمان سلا و خمسی نسنا حضرت سلمان فارسی کو اللہ نے ساڑھے تین سو سال کی عمر عطا فرمائے آپ کی بڑی لمبی عمر تھی اور آپ پہلے مجوسی تھے آپ کی پوجا کیا کرتے تھے آپ نے اپنے والد سے پوچھا کہ ہم آپ کی پوجا کیوں کرتے ہیں تو ان کے والد کے پاس کوئی جواب نہ تھا اب ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو عیسائیوں کو دیکھا گرجے میں گئے اور ان کی عبادت کے طریقوں کو دیکھا تو آپ کو بہت اچھا لگا اور آپ نے عیسائی مذہب قبول کر لیا پھر آپ نے عیسائیوں سے پوچھا کہ تمہارا مرکز کہاں ہے تو انہوں نے کہا ملک شام تو ہم ملک شام چلے گئے وہاں آپ عیسائی راہبوں کو ڈھونڈتے رہے اس میں آپ کو وہ زاہد اور راہب ملا کہ جو بڑا نیک اور پارسا تھا اس کی صحبت میں آپ رہے اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے کہا کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ وہ نیک آدمی ہے آپ اس کے پاس چلے گئے پھر جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے کہا فلاں کے پاس چلے جاؤ یہاں تک کہ ہوتے ہوتے دو سو برس سے زائد عرصہ گزر گیا تو آپ امودیا کے ایک راہب کے پاس تھے وہ بہت بوڑھا اور نیک تھا اور انجیل کی تعلیمات پر عمل کرنے والا تھا اور سگھی معنوں میں علیہ السلام پر ایمان لانے والا تھا اس کا جب انتقال ہونے لگا تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ اب میں کہاں جاؤں تو اس نے کہا پوری دنیا میں اب کوئی ایسا شخص میری نظر میں نہیں ہے جو انجیل مقدس کی تعلیمات پر چلتا ہو اب یہ وہ وقت ہے جب نبی آپ الزماں کی آمد ہونے والی ہے اب وہ اعلان نبوت کرنے والے ہیں تم ان کی تلاش کرو اور عرب شریف چلے جاؤ حضرت سلمان فارسی نے عرض کی کہ ان کی نشانی کیا ہے تو فرمایا ان کی تین نشانیاں ہیں وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے ہدیہ تحفہ قبول کر لیں گے اور دو کندھوں کے درمیان نورانی مہر نبوت ہے حضرت سلمان فارسی پریشان ہوئے کہ میں عرب کیسے جاؤں تو بنو کلب کے تاجروں کا ایک قافلہ امودیا آیا تو آپ نے ان سے کہا کہ میری گائیں لے لو میری بکریاں لے لو اور تم مجھے عرب شریف پہنچا دو تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ ان کو لے کر چلے اور جب وادی قرآن پہنچے تو انہوں نے دھوکہ کیا اور حضرت سلمان فارسی کو ان عربوں نے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا اور آپ کو غلام بنا دیا اب آپ یہودی کی غلامی میں آ گئے یہ یہودی آپ کو لے کر اس بستی میں لے کر آ گیا کہ جو بستی بعد میں مدینہ منورہ قرار دی گئی اب اس یہودی کے باغ میں ایک کھجور کے درخت پر چڑھ کر کھجوریں توڑ رہے تھے کہ وہ یہودی نیچے بیٹھا تھا اس یہودی کا چچا جات بھائی آیا تو وہ چچاذات بھائی کہنے لگا کہ قوا کے قریب ایک شخصیت آئی ہیں اور سارے مدینے کے لوگ وہاں جمع ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی آخر جمع ہیں تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جن کی تلاش میں اور جن کی یاد میں میں زندگی گزار رہا تھا جب ان کا ذکر سنا تو مجھے اس قدر خوشی ہوئی کہ مجھے ڈر لگا کہ میں کھجور کے درخت سے گر در جاؤں گا بڑی مشکل سے سنبھال کر میں نیچے اترا اور میں نے اس یہودی سے کہا کہ کس کا ذکر کر رہے تھے تو یہودی نے غصے میں آ کر مجھے زور سے تماچا مارا اور کہا تم اپنا کام کرو آپ کہتے ہیں میں چھپ چھپا کر دوسرے دن نکل گیا قبا کے مقام پر گیا تو دیکھا کہ صحابہ کرام آپ کے گرد موجود ہیں اور آپ درمیان میں جلوہ افروز ہیں اور نورانی آپ کا چہرہ ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے صدقہ پیش کیا اور کہا یہ صدقہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم صدقہ نہیں لیتے اور آپ نے صحابہ میں وہ صدقہ تقسیم کر دیا خود اس میں سے نہ کھایا تو آپ کہتے ہیں ایک بات کی تصدیق ہو گئی دوسرے دن میں توحفہ لے کر آیا اور کہا یا رسول اللہ یہ تحفہ ہے تو آپ نے خود بھی تناول کیا اور کہا ہم ہدیہ قبول کرتے ہیں کہتے ہیں پھر چند دنوں کے بعد میں مدینہ منورہ میں آپ کو ڈھونڈنے لگا تو مجھے کسی نے بتایا کہ جنت البقیق کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کو لے کر گئے ہیں تو میں وہاں گیا تو قبر کے سرحانے آپ کھڑے تھے اور قبر کھودی جا رہی تھی جنازہ قریب موجود تھا آپ کہتے ہیں میں رسول اللہ کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا میرے محبوب کو اللہ نے وہ علم دیا ہے کہ جیسے ہی حضرت سلمان کہتے ہیں پیچھے گیا تھا کہ مور نبوت دیکھوں میرے آقا نے چادر ہٹا دی اور خود ہی مور نبوت کا جلوہ دکھایا وہ کہتے ہیں میں نے مور نبوت کو چوما اور آپ سے لپٹ کے خوب رونے لگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلامی میں لے لیا لیکن آپ چونکہ یہودی کے غلام تھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں غلام ہوں تو آپ نے فرمایا تم ایسا کرو کہ اس یہودی سے کہو کہ تمہیں جو مال چاہیے مجھ سے مال لے لو اور مجھے آزاد کر دو تو آپ نے جب اس یہودی سے کہا تو اس یہودی نے کہا کہ چالیس اوکیا سونا چاہیے مجھے اور تین سو کھجور کے درخت چاہیے جس پر پھل لگا ہوا ہو یہودی سے کسی نے کہا کہ تو نے سلمان فارسی کو یہ کیوں کہہ دیا تو اس نے کہا چالیس اوقیہ سونا کئی کلو سونا بنتا ہے اور تین سو درخت جس پر پھل لگے ہوں اس کی اولاد تو کیا اس کی نسلیں بھی اس کو حاصل نہیں کر سکیں گی حضور کی خدمت میں گئے اور کہا یا رسول اللہ یہ شرط لگائی ہے تو آپ نے فرمایا ہے کوئی سلمان فارسی کے لیے زمین دینے والا تو صحابہ کرام نے زمین کے لیے چندہ دیا اور زمین دی گئی آپ نے فرمایا تین سو گڑے کھودے جائیں پودا لگانے کے لیے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کھجور کے درخت لگائے اور پھر آپ نے برکت کی دعا کی ایک ہی سال کے اندر وہ درخت بڑے بھی ہو گئے اور ان پر پھل بھی آ گئے تین سو درخت دے دیے تو وہ کہنے لگا چالیس اوقیہ سونا خزور کی خدمت میں آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت چھوٹا سا سونے کا ایک ٹکڑا تھا تو آپ نے فرم سلمان چادر لے کر آؤ اور کہا یہ سونا لے جاؤ اور اس یہودی کو دے دو تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ سونا تو بہت تھوڑا آپ نے فرمان لے تو جاؤ حضرت سلمان فارسی کہتے سونا ڈالا اور میں چادر لے کر چلنے لگا ہر قدم پر سونا بڑھتا گیا جب میں یہودی کے پاس پہنچا تو یہ چالیس روفیہ کے برابر ہو گیا یا وصول اللہ حضرت سلمان فارسی آزاد ہو گئے پھر ہر جنگ میں آپ شریک تھے اور غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے اتنا پیارا مشورہ دیا ایران کی فتوحات میں بھی آپ شامل رہے اور پھر مدائن کے آپ گورنر بنے لیکن آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپ عام لوگوں کی طرح سڑکوں پر چلتے تھے کہ ایک شامی تاجر نے آپ کو مزدور سمجھ کر آپ سے کہا کہ میرا سامان اٹھاؤ گے حالانکہ آپ اس علاقے کے گورنر تھے تو آپ نے فرمایا ہاں سامان اٹھا لیا تو لوگوں نے کہا او نادان یہ تو ہمارے گورنر ہیں تو شامی تاجر نے کہا مجھے معاف کر دیں آپ نے فرمایا ہرگز نہیں میں نے نیکی کی نیت کی ہے سامان پہنچا کر ہی دم لوں گا اس قدر آپ نے سادگی کے ساتھ زندگی گزاری ہے جب آپ کا وشال ہونے لگا تو رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ نے سامان دنیا جمع کرنے سے منع کیا افسوس میرے پاس سامان دنیا ہے اور میں اس دنیا سے جا رہا ہوں جب آپ کا وصال ہو گیا تو لوگوں نے دیکھا تو صرف گھر میں دو برتن تھے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا ان دو برتنوں پر آپ رو رہے تھے سلمان منا اہل البید سلمان ہماری اہل بیت میں سے ہیں خزر خندق کے موقع پر بے شمار ایمان افروز واقعات ہوئے ہم مختصر عرض کرتے ہیں سن چھ سو ستائیس عیسوی میں یہ غزوہ ہوا ہے اور سن پانچ ہجری عیسوی کے اعتبار سے چھ سو ستائیس جنوری یا فروری کا مہینہ تھا سخت سردی کا مہینہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا فرمایا میں پانچ گز خندک چوڑی ہو اور پانچ گز وہ گہری ہو تاکہ کافر اس خندق کو پار نہ کر سکیں حضرت سلمان پارسی کہتے ہیں چٹان آ گئی ہم سے نہیں ٹوٹتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے عرض کیا آپ تشریف لائے اور آپ نے اوزار ہاتھ میں لیا اور آپ کے جسم مبارک پر وہ کپڑا تھا جو کپڑا احرام کی حالت میں حاجی پہنتے ہیں یعنی دو چادریں تھیں ایک تیبند تھا اور ایک چادر آپ نے کمیز کی جگہ پر اوپر ڈالی ہوئی تھی جب آپ نے اوزار اٹھایا تو پیٹ مبارک کھل گیا صحابہ نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ مبارک پر تین پتھر بندے ہوئے صحابہ بھی تین دن سے بھوکے تھے رسول اللہ نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا اور آپ نے ضرب لگائی تو ایک ضرب میں زوردار روشنی پیدا ہوئی اور چٹان کا ایک حصہ ٹوٹ گیا اور آپ نے فرمایا اللہ اکبر اوتی تو مفاتی حشام اللہ اکبر مجھے شام کی کنجیاں چابیاں دے دی گئیں دوسری ضرب میں آپ نے کہا او تی تو مفا فارس مجھے ایران فارس کی چابیاں دے دی گئیں اور تیسری میں آپ نے فرمایا مفاتیح اليمن یمن مجھے یمن کی چابیاں دے دی گئیں خدر جابر کہتے ہیں یہاں پر یہ بات عرض کر دوں گی منافقین رسول اللہ کے علم کو نہیں مانتے تھے تو تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ مسلمانوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا لیکن منافقوں نے حضور کی اس غیبی خبر دینے پر اعتراض کیا اور کہا یہ غیب کیا جانے اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ حضور کی پیچھے نماز پڑھتے تھے لیکن پھر بھی حضور کے علم کو نہیں مانتے تھے حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ پیٹ پر تین پتھر ہیں میں گھر گیا اور اپنے زوجہ سے کہا ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا ذبہ کیا اور اس کا سالن تیار کرنے کا حکم دیا تھوڑے سے جو تھے اس کو پیسنے کا حکم دیا اور آ کر میں جب چلنے لگا تو میری زو کا دیکھو مجھے رسوا مت کرنا رسول اللہ کو لے کر آنا اور ساتھ میں صرف دو آدمیوں کو لے کر آنا کھانا زیادہ نہیں ہے پندرہ سو افراد اس وقت خندق کھود رہے ہیں تو حضرت جابر کہتے ہیں میں گیا اور میں نے رسول اللہ کے کان میں آہستہ سے عرض کیا اور کہا صرف دو افراد کو آپ اپنے ساتھ لے کر آئیے گا کھانا بہت کم ہے تو حضور صلی اللہ علیہ مسکرانے وسلم وسلم لگے اور آپ فرماتے ہیں حضرت جابر کے میری انگلیوں میں آپ نے اپنی انگلیاں مبارک ڈال دیں اور میرے ہاتھ کو پکڑ کر ہلانے لگے فرمانے لگے جابر کیا پکایا ہے حضرت جابر کہتے ہیں میں نے کھانے کا ذکر کیا آپ نے فرما کھانا تو بہت ہے فرمایا اے خندک والو چلو جابر کے گھر تم سب کی دعوت ہے حضرت جابر کہتے ہیں میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی میں بھاگا بھاگا گھر گیا اپنی زوجہ کو سنایا زوجہ نے کہا کہ تمہاری کوئی غلطی ہو گئی کہ نہیں میں نے تو کہا تھا صرف دو افراد کو ساتھ میں لے کر آئیے گا زوجہ نے کہا ارے توجہ تو کیجئے آپ نے دعوت نہیں دی رسول اللہ نے دعوت دی وہ خود کھلائیں گے حضور نے فرمایا جابر جاؤ گھر پہ واپس جاؤ اور کہو کہ سالن کا ڈھکن ہٹایا نہ جائے اور آٹے کو نہ کھولا جائے آپ تشریف لائے اور اپنا لا مبارک آپ نے سالن میں بھی ڈالا اور آٹے میں ملا دیا اور فرمایا کہ محلے کی عورتوں کو بلا دو ساری عورتیں مل کر روٹیاں پکانے لگیں پندرہ سو کرام جو تین دن سے بھوکے تھے فوجی صحابہ کرام جو تین دن سے کنگکے کھود رہے تھے انہوں نے سیر ہو کر کھایا حضرت جابر کہتے ہیں ہم پورے مدینے میں ہم نے اس کھانے کو تقسیم کیا صبح سے لے کر شام تک میں روٹیاں بانٹتا رہا اور سالن بانٹتا رہا اور جب ڈھکنا ہٹا کر دیکھا تو ایک ذرے میں کمی واقع نہ ہوئی تھی حضرت نعمان بن بشیر کی بہن کہتی ہیں کہ میری والدہ نے مجھے تھوڑی سی کھجوریں دیں اور کہا کہ تمہارے والد اور تمہارے مامو حضرت عبداللہ بن رواحہ بھوکے ہیں انہوں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا جا کر تم یہ کھجورے دے کر آؤ وہ کہتی ہے میں گزر رہی تھی مجھے رسول اللہ نے دیکھ لیا میں کہاں جا رہی ہوں میں نے کہا اپنے والد اور اپنے ماموں کو یہ کھجورے دینے کے لیے جا رہی ہوں آپ نے فرمایا مجھے دے دو تو وہ کہتی ہے میں نے رسول اللہ کو پیش کر دیں اتنی تھوڑی تھی کہ رسول اللہ نے جب ہاتھوں میں لیا تو آپ کے ہاتھ بھی نہیں بھرے تو آپ نے فرمایا چادر بچھا دی جائے چادر بچھائی اور کھجوریں چادر پر ڈالیں اور فرمایا اے خندق والوں آؤ تم ناشتہ کر لو خندک والے سارے آ گئے صابائی کرام کہتے ہیں کھجوریں بڑھنے لگیں اور اتنی بڑی کہ اتنی بڑی چادر کے باہر سے گرنے لگیں اور صحابہ کھاتے رہے بڑھتی رہیں یہاں تک کہ جب صحابہ کھا کر فارغ ہوئے تو پوری چادر کھجوروں سے یہ ڈھیر بھرا ہوا تھا صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک چٹان ایسی تھی جو ٹوٹتی نہیں تھی خزر کی خدمت عرض کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم نے فرمایا پیالہ لے کر آؤ پانی کے پیالے میں آپ نے لوابے دہن مبارک ڈال دیا اور فرمایا اس چٹان پر اس پانی کو ڈال دو صحابہ نے وہ پانی اس چٹان پر ڈالا تو فرماتے ہیں وہ چٹان ایسی گئی جیسے روئی کی چٹان ہو ایسی بربری مٹی بن گئی کہ ہمیں اس کو توڑنے میں کوئی مشکل پیش نہیں یہ جنگ جب جاری ہو گئی تو مدینہ منورہ میں ایک یہودیوں کا اور قبیلہ تھا قبیلہ بنو قریضہ یہ مسلمانوں سے معاہدہ کیے ہوئے تھے لیکن اہم جنگ کے موقع پر کہ جب دشمن کی فوجی آ گئیں اب وہ خندک کے دوسری طرف کھڑی تھیں پورے مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا کوئی اناج نہیں آ سکتا تھا پچیس دن تک انہوں نے محاصرہ کیا اس دوران قبیلہ بنو قریضہ کے یہودی معاہدے سے پھر گئے اور وہ کافروں کے ساتھ مل گئے اب ان کی پلاننگ یہ تھی آگے سے کافر اور پیچھے سے مدینہ منورہ میں یہودی حملہ کریں گے جب مسلمان جنگ کے لیے گئے تو تمام کے تمام مسلمان وہ سرحد پر تھے مدینے میں کوئی مسلمان باقی نہیں تھا اگر تھے بھی تو کوئی بیمار تھے معذور تھے لیکن جو جہاد کرنے والے تھے جن میں طاقت تھی وہ سب سرحد پر موجود تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے تمام بچوں کو اور عورتوں کو ایک قلعے میں جمع کر دیا تھا اور فرمادہ اس قلعے سے باہر مت نکلنا جب اندر کی یہودیوں نے بغاوت کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں کہ مجھے یہ خوف پیدا ہوا کہ اگر یہودیوں کو پتہ چل گیا کہ اس قلعے میں صرف بچے اور عورتیں ہیں تو یہ حملہ کر دیں گے ایک یہودی جاسوسی کے لیے آیا اور وہ قلعے کے گرد گھوم رہا تھا اور پورا جائزہ لے رہا تھا اور قریب میں یہودیوں کی فوج موجود تھی حضرت صفیہ نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے مسلمان تو سرحد پر ہیں حضرت صفیہ نے اپنے آپ کو چھپا لیا ایک چادر میں بالکل اپنے آپ کو پوشیدہ کر دیا اور چھپتے چھپتے آپ قلعے کے باہر نکلیں اور ایک جھاڑی میں چھپ گئیں جب وہ یہودی وہ گشت کرتے کرتے آپ کے قریب سے گزرا آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اس سے زور سے آپ نے اس کے سر پر ضرب لگائی کہ ایک ضرب میں اس یہودی کا کام تمام ہو گیا اور مر گیا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی کی گردن کو اس کے سر کو جسم سے الگ کیا اور پھر اس کے سر کو اٹھایا اور اٹھا کر دشمن کی فوج میں پھینک دیا تو جب اوپر سے اڑتا ہوا سر آیا تو دشمن نے سوچا کہ یہ ہمارے جاسوس کو مار کر ہمیں جواب دیا گیا ہے کہ قلعے کی طرف مت آنا قلعے کے اندر کوئی مسلمانوں کی بہت بڑی فوج چھپی ہوئی ہے تبھی ہمارا اتنا بہادر جاسوس مارا گیا یہ ایک مسلمان عورت کی بہادری تھی آج ہماری ماں بہنیں سوچیں کہ آج ہمیں فلمیں ڈرامے دیکھنے سے ہماری ماؤں بہنوں کو فرصت کہاں ہے کہ وہ اسلام کے لیے درد پیدا کریں حضرت صفیہ مبارک ذکر ہم نے سنا یہ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری ماؤں بہنوں کو شرم و حیا کی چادر نصیب فرمائے ہے اور اسلام کے لیے انہیں بھی جذبہ عطا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر دعا کی پیر منگل بدھ جب پچیس دن گزرنے کے قریب آئے اور مدینہ منورہ میں کھانے پینے کی قلت پیدا ہو گئی اور یہ محاصرہ ختم نہیں ہو رہا تھا تو آپ نے تین دن دعا فرمائی بدھ کا دن تھا ظہر اور اثر کے درمیان آپ نے دعا کی اور جس مقام پر آج مسجد فتح ہے اس مقام پر آپ نے دعا کی اور پھر آپ اپنے خیمے سے باہر آئے اور فرمائے مسلمانوں تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی حضرت جابر کہتے ہیں کہ ظہر اور اثر کے درمیانی وقت بدھ کا دن میں نے یاد رکھ لیا کہ بدھ کے دن ہمیں فتح کی خوشخبری دی گئی اور رسول اللہ کی دعا قبول ہوئی تو جب بھی مجھے کوئی مشکل آتی تو بدھ کے دن ظہر اور اثر کے درمیان میں دعا کرتا اللہ تعالیٰ میری دعا کو فوراً قبول فرما لیتا آپ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی خدمت میں لوگ آئے اور کہنے لگے ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا اللہ مستر اوراتنا راتینہ و رو کا وظیفہ پڑھیں جب انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا تو خوف سب کا دور ہو گیا آج بھی کسی کو خوف بے چینی محسوس ہو تو یہ اس دعا کو پڑھے اقرا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے پھر حضرت حذیفہ بن یمان کو بھیجا اور فرمایا جاؤ رات کا وقت ہے جا کر دیکھو کہ کافر کیا کر رہے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ سردی کے مارے میں زمین سے چپکا ہوا تھا میرے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں تھا صرف ناف سے لے کر گھٹنے تک میں نے چادر سے ستر کو ڈھانپا ہوا تھا اور سردی اس شدت کی تھی کہ مجھ سے ہلا نہیں جاتا تھا لیکن جب رسول اللہ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ تو میں فوراً کھڑا ہو گیا حضرت حضیفہ کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی رسول اللہ کی فرماورداری نصیب فرما کہتے ہیں سردی سے میں کانپ رہا تھا رسول اللہ نے اپنا دستے مبارک میرے سینے پہ رکھا اور دعا دیا اللہ اس کی سردی کو دور کر دے آپ کہتے ہیں مجھے ایسی سردی دور ہوئی کہ اس سردی کے عالم میں مجھے پسینہ آنے لگے اور آپ کہتے ہیں کافروں کے خیمے پہ پہنچا مجھے رسول اللہ نے فرمایا کوئی حرکت مت کرنا ابو سفیان کی آواز آئی میرا دل چاہا کہ تیر مار دوں پھر خیال آیا رسول اللہ نے منع کیا ہے اس موقع پر چیخ و پکار ہو رہی تھی اللہ نے ایک آندھی چلائی تھی کہ جو باہر آندھی کا وجود نہ تھا لیکن کافروں کے خیموں میں وہ آندھی چل لگی تھی اور ان کے برتن اڑ اڑ کر لگ رہے تھے اور پکار تھی بھاگو بھاگو اور سب بھاگنے لگے اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائے اب آئیے آخر میں ہم اس شخصیت کا ذکر کرتے ہیں کہ جب غزوہ خندہ کا ذکر پڑتے ہیں اور اس شخصیت کا ذکر جب آتا ہے تو میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں غزوہ خندق میں نو شہید ہوئے ان نو شہدہ میں سب سے بلند نام حضرت سعد بن ماض کا ہے یہ حضرت سعد بن ماض انصار کے دو قبیلے تھے اوس اور خزرج تو اوس کے آپ سردار تھے یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے بدر کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا تھا یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیجئے اگر آپ دریا میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے تو ہم فورن چھلانگ لگا دیں گے آپ ہمیں حکم دیجئے ہم جہاد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ وہی سعد بن معاذ ہیں کہ جب آپ ایمان لائے تو آپ نے اپنے خاندان والوں سے یہ کہہ دیا کہ کلام و رجالکم و نسائکم کم علیہ ہرامن حتا تسلمو اے میرے خاندان والوں جب تک تم اسلام نہیں لاؤ گے میں تم میں سے کسی سے بات نہیں کروں گا آپ کو اللہ نے وہ روب و دبدبا دیا کہ پورا خاندان آپ کے کہنے پر مسلمان ہو گیا فاصل مو سارے مسلمان ہو گئے فقان امین آغ امین ناسی برا کا اسلام تو مفسرین محدثین نے لکھا کہ اسلام تو بہت ساروں نے قبول کیا لیکن حضرت سعد بن معاش کی برکت سب سے بڑھ کر ہے کہ آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی برکت سے پورا خاندان مسلمان ہو گیا اور پھر آپ نے اپنے گھر کو اسلام کا مرکز بنایا اور مدینہ منورا میں تبلیغ دین کا مرکز آپ کا گھر بن گیا آپ کو غزب خندق کے موقع پہ ایک تیر لگا اور یہ تیر بازو میں لگا اور بازو میں اس رگ پر لگا کہ جو ہاتھ میں خون پہنچانے کی مین رگ ہے اس سے بہت زیادہ خون آپ کا ضائع ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے اتنی محبت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں اپنے حجرے کے پاس آپ نے ان کا خیمہ لگوایا اور روزانہ صبح اور شام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے اور ان کا حال پوچھتے پچیس دن تک آپ زخمی رہے آپ نے یہ دعا کی اے اللہ اگر اب مسلمانوں کو تو نے غلبہ دے دیا ہے اور اب کبھی کافر مسلمانوں پر حملہ نہیں کر سکیں گے تو یا اللہ تو اب مجھے شہادت دے دے کہ مجھے جو جینے کی تمنا تھی وہ اسلام کے لیے تھی اب اسلام کو غلبہ مل گیا تو اب میں شہادت چاہتا ہوں پچیس دن گزر گئے آپ کی تیمارداری ہوتی رہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجر مبارک میں تھے جبری یامیر رات کو حضر خدمت ہوئے اور بہت پیارا آپ نے لباس پہنا ہے جبریل امین سے فرمایا کہ آج یہ اس شان کے ساتھ تم کیوں آئے ہو تو جبریل امین کہنے لگے کیا کہ کسی کا انتقال ہونے والا ہے تو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صاحب بہت شدید بیمار ہیں ابھی ان کا انتقال تو نہیں ہوا تو حضرت جبریل نے کہا تبھی آسمان کے سارے دروازے کھل دیے گئے ہیں اور فرشتے حضرت صاحب کی روح کا استقبال کرنے کے لیے وہ جمع ہو رہے ہیں اور آسمانوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خیمے سے باہر آئے اور فرمایا سات دن معاذ کہاں ہیں لوگوں نے کہا کہ ان کے خاندان والے ان کو اٹھا کر ان کے قبیلے میں لے گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی چلو صاحبہ کہتے ہیں حضور اتنا تیز چلے کہ آپ کے لیے زمین سمیٹ دی گئی آپ تو نارمل چال چل رہے تھے لیکن رسول اللہ نے زمین کو ایسا حکم دیا کہ ہمیں دوڑ لگانی پڑی ہمارے جوتے اتر گئے ہماری چادریں کھسک گئیں تو ہم نے کہا یا رسول اللہ اب اتنا تیز کیوں چلے تو آپ نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے کہا کہ ستر ہزار فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں حضرت سعد کی روح کو لینے کے لیے تو میں نے یہ خیال کیا کہ میں جلدی پہنچ جاؤں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نہ پہنچے ہوں تو حضرت سعاد کو غسل دینے کے لیے فرشتے اٹھا کے لے جائیں جیسے حضرت حنزلہ کو فرشتے غسل کے لیے اٹھا گئے تھے تو آپ وہاں پر پہنچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے دیکھا کہ وشال کا وقت ہے آخری وقت ہے اور حضرت سعاد کی آنکھیں بند ہیں اور روح نکلنے والی ہے آپ نے کہا ہنی ان لکا ابا امرن اے ابو امر اے سعد تجھے مبارک ہو جزاک اللہ من سید قوم اللہ تعالیٰ تجھے بہترین جزا دے جیسا تو نے اللہ کے وعدے کو پورا کیا اللہ بھی تجھے جنت عطا فرمائے اللہ سعد قد جاہد اپی سبھی اے اللہ سعد نے تیری راہ میں جہاد کیا وہ صدق رسول اور تیرے رسول کی تصدیق کی اے اللہ سعد نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا اپنے وعدے کو پورا کیا اے اللہ تو اس کی روح کو قبول فرما لے جب آپ کی یہ دعائیں سنی اور آپ نے ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اللہ اکبر حضرت سعد کی قسمت پر ہم قربان جائیں کہ آخری وقت ہے اور رسول اللہ نے اپنی گود میں ان کا سر رکھ لیا اور دعائیں دے رہے ہیں حضرت سعد کی قسمت پہ قربان جائیں کہ جب رسول اللہ کی آواز سنی تو سعد نے آنکھیں کھول دی اور کہا سلام علیکم یا رسول اللہ اما ان شادو کا رسول اللہ حضرت سعد نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں یہ آخری کلمات تھے اور آپ کی روح پرواز کر گئی رسول اللہ کے جلبوں میں حضور کی گود مبارک میں حضور کا دستے مبارک ان کے سر پر آپ دستے شبد ان کے سر پر پھیر رہے تھے دعائیں دے رہے تھے حضور کو سلام عرض کرتے ہوئے حضور کی گواہی دیتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے اے درود و سلام کے خادموں خوش ہو جاؤ کہ درود و سلام سے محبت کرنے والوں کے لیے ذکر کیا کافی لگی کہ حضرت سعد نے آخری وقت بھی السلام علیکہ یا رسول اللہ اے کا کاش ہم درود و سلام کی ایسی خدمت کرتے رہیں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو رسول اللہ ہم پر ایسا کرم کر دیں کہ کاش حضور کے جلوے اور ہماری زبان سے بھی جاری ہو السلام تو یا رسول اللہ اور کلمہ یہ طیبہ پڑھتے ہوئے ہماری روبی پرواز کر جائے حضور نے فرمایا اہ عرش الرحمن فرحم روحی ان کی روح جب چلی اور ارش پر پہنچی تو عرش ان کی روح کو دیکھ کر خوشی سے جھومنے لگا لقد نظر لی موتی سا دبن سب اونا الف ملک ان ماں وتی الرد حضرت ساحد کے انتقال پر ستر ہزار فرشتے وہ نازل ہوئے جو اس سے پہلے نازل نہیں ہوئے حضرت ساحد کس قدر خوش نصیب ہے کہ غسل حضور دے رہے ہیں کفن میرے آقا پہنا رہے ہیں قبر کھودی جا رہی میرے آقا جلوہ افروز ہیں آپ کی نگرانی میں انہیں قبر میں رکھا جا رہا ہے قبر پر مٹی میرے آقا ڈال رہے ہیں اور پھر آپ نے لمبی دعائیں کی اور تین دفعہ اللہ اکبر پڑھا صحابہ نے بھی تین دفعہ مل کر تکبیر پڑی سبحان اللہ تین دفعہ کہا اور پھر آپ نے پانی چھڑکا ان کی ماں آنے لگی قبر کی طرف تو عام طور پہ عورتوں کو قبر پر آنے سے رسول اللہ روک دیتے لیکن آپ نے فرمایا ان کی ماں کو آنے دو وہ آئیں اور شیر دل بیٹے کی شیر دل ماں کبشا بنت رافع وہ کہنے لگیں آہ تسیب کا اللہ میں دعا دیتی ہوں کہ اللہ تجھے ثوابط فرمائے صابر ماں نے اتنا کہا کوئی چیخ و پکار نہ کیا صرف آنکھوں سے آنسو جاری تھے وہ تو کسی کے بس میں نہیں ہے روکنا تو حضور نے فرمایا اے بہادر ماں تو آنسو بند کر دے رونا میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں سن ابنا کا اول من داحی کلّ تیرا بیٹا وہ شان کا مالک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کی روح کو دیکھ کر پہلی مرتبہ مسکرایا ہے مسکرانے سے مراد اللہ نے خصوصی کرم فرمایا ہے بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ریشمی جبا لایا گیا وہ اتنا نرم تھا کہ صحابہ تعجب کرنے لگے تو حضور نے فرمایا سعد جب ہادی لمنا دل وادی خیرما ولی ارے تمہیں اس ریشم کی نرمی پر تعجب ہے سنو سعد بن معاذ کو اللہ نے وہ ریشم جنت میں عطا فرمایا ہے جو اس سے بھی زیادہ نرم ہے حضرت سعد بن معاذ کی جب قبر کو کھودا گیا تو مشک کی خوشبو آنے لگی حضرت ابن حجر اسکلانی ہی لکھتے ہیں کہ کوئی شخص مٹی اٹھا کر اپنے گھر لے گیا تو وہ مٹی تھی لیکن جب گھر میں جا کر اس نے دیکھا تو وہ مشق بن چکی تھی حضرت سعد بن معاذ جب شہید ہوئے تو ان کی عمر سینتیس برس تھی تھرٹی سیون کیا مختصر سے زندگی میں کتنی بڑی سعادت انہوں نے پالی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ واری وسلم آپ جب حضرت صاحب بن واز کے پاس پہنچے جب کا انتقال ہو رہا تھا تو آپ کچھ دیر کھڑے رہے اور پھر آپ چلنے لگے تو پاؤں سمجھ سمجھ کے رکھنے لگے صحابہ نے پوچھا معاملہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا فرشتے اس قدر زیادہ ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے اور پھر آپ ایک جگہ بیٹھ گئے اور آپ نے فرمائے فرشتے نے میرے لیے پر بچھایا تو میں پر پر بیٹھ گیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد اور سمٹ کر بیٹھ گئے تو فرمائے یا رسول اللہ آپ سمٹ کر اور کیوں بیٹھ گئے تو آپ نے فرمائے فرشتے اور آ گئے تو میں نے انہیں جگہ دی صحابہ کہتے ہیں حضرت صاحب کو ہم نے کندھا دیا تو ہمیں لگتا تھا ہمارے کندھے پر جنازہ ہی نہیں ہے ہم نے کہا یار رسول اللہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ جنازہ کندھے پر نہیں ہے جنازہ کندھے کے اوپر اوپر چل رہا تھا تو حضور نے فرمایا جنازے کو فرشتے اٹھائے ہوئے تھے حضرت سعاد بن معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم ہم نے ذکر سنا اس مبارک ذکر سننے کے بعد آئیے ہم یہ نیت کریں کہ حضرت سعد بن ماس آپ کو ہم گواہ بناتے ہیں اور آپ کے ذکر خیر کے بعد ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ آپ نے دین کی خاطر زندگی بسر کی شہادت کی تمنا کی رسول اللہ سے پیار کیا محبت کی حضرت شاید تلوار لے کر حضور کے خیمے کے باہر کھڑے رہتے تھے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے تو آئیے ہم بھی نیت کریں کہ آج ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں آج کے بعد ہم کبھی انشاءاللہ اللہ گناہ نہیں کریں گے اور حضرت سعد کے صدقے میں ہم دین کے خادم بنیں گے ہم قرآن کے خادم بنیں گے اسلام کے خادم بنیں گے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خاطر اتنی قربانیاں دیں اور ہم رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑ کر یہودیوں عیسائیوں ہندوں کے کلچر رسم و رواج اور ان کی تہذیب کو اپنائیں ہم رسول اللہ کی شریعت پر عمل نہ کریں رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو ہم چھوڑ دیں ہم دین کی خدمت نہ کریں اور خود غرضی میں مبتلا ہو بس اپنی فکر ہو کہ میں کما لوں میرا بزنس سیٹ ہو جائے میرے بال بچے سیٹ ہو جائیں بس کیا ہمارا یہ حق نہیں بنتا کیا ہم پر یہ واجب نہیں ہے کیا ہم پر یہ ضروری نہیں ہے کیا دشمنان اسلام پوری طاقت سے اسلام کو مٹانے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں صرف مسلمانوں کو بے حیا بنانے کے لیے اربوں ڈالر سالانہ تحقیق کے مطابق ریسرچ کے مطابق کے رپورٹ خرچ کیے جاتے ہیں عیسائی یہودی قادیانی بنانے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں اور ہم صبح اٹھیں تو دنیا کی فکر رات کو سوئیں تو دنیا کی فکر دکان پر ہو تو صرف دنیا کی فکر نماز میں ہوں تب بھی دنیا کی فکر کیا ہم آخرت کے لیے اور اپنے دین کے لیے فکر نہیں کریں گے آئیے ہم شودائے خندق شہدائے احزاب کی نسبت سے اور ان صحابہ اور اہل بہتے اطہار کے صدقے میں نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم خادم دین اور خادم قرآن بنیں گے الحمدللہ ہر ہفتے کو سوا نو بجے رات کو باہر شریعت مسجد نور قرآن نشست ہوتی ہے اس میں ضرور آئیے اور پھر آج جن کا ہم نے ذکر سنا ہے اس مبارک محفل میں اگر ہم نیت کر لیں کیونکہ جس محفل میں نسبت ہو اللہ والوں سے اور اس میں کوئی نیت کی جائے تو بڑی برکتیں ہوتی ہیں تو یہ تو محفل حضرت سعاد بن معاذ کے نام ہے یہ محفل تو حضرت حضیفہ بن یمان کے نام ہے یہ محفل تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منصوب ہے یہ محفل تو غزوہ آذاب و خندق سے منسوب ہے اس محفل میں تو صالحین کا ذکر ہوا تو ہم نیت کریں کہ ہم درود و سلام کے خادل بنیں گے اور درود و سلام کی برکتیں سبحان اللہ اس قدر برکتیں ہیں اس قدر برکتیں ہیں کہ ہمارے لیے سمجھنے کے لیے یہی حدیث پاک کافی ہے کہ حضرت ابئی بن کہب کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں ہر وقت درود و سلام اگر پڑھتا رہوں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا کرے گا تو تیرے سارے کام سمر جائیں گے اور اللہ تیرے گناہ کو بخش دے گا تیرے غم کو دور کر دیا جائے گا تو ہم یہ نیت کریں کہ انشاء اللہ آئندہ مہینے آنے تک آئندہ ماں انگریزی ماں کے پہلے بد جب مہانہ نشست ہوگی اس سے پہلے پہلے ہم اپنے پورے گھرانے کو ملا کر انشاءاللہ شاء اللہ سوا لاکھ درود و سلام کا ختم کریں گے اور اس کی دعوت ہم خوب عام کریں گے اس کی ٹوکن حاصل کریں گے اور انشاءاللہ شاء وجل اس کی برکتوں سے ہم مالا مال ہوں گے اللہ رب العالمین ہمیں خوب خوب درود و سلام کی دعوت عام کرنے کا جذبہ عطا فرمائے اور درود و سلام کی ہم دعوت عام کرتے رہیں قرآن کی دعوت عام کرتے رہیں اور کاش جب ہمارا وقت انتقال آئے تو اللہ ہم سے ایسا راضی ہو جائے کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو اور اللہ رب العالمین ہم پر کرم فرمائے اور ہمیں شہادت کی ایمان و عافیت کی موت اللہ مدینہ منورہ میں نصیب فرمائے امین بجاہین نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم جینا بہان ہمی رہی ون تو جا جا جا بها تو جمی سی وتطهرونا بها من جميع السيئات وتطهرونا بها من جميع السيئات وترفعونا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغونا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في حياه بعد الممات انك مجيب الدعوات يا اقرب الغواث يا اقرب الغواث حضرت حضرت عرق حضرت سلمان فارسی کی عظمتوں کا واسطہ جو انہیں تیرے محبوب اللہ سے اس محبت کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ ہماری سطح کو درگزر اللہ ان شہداء کی وجود سے بہنے والے خون کے پہلے قطرے کا صدقہ ہمارے دلوں کو روشن اور منور کر دے اے اللہ تجھے محبوب علیہ السلام السلام کے جان صحابہ کی عظمتوں کا ان کے زہد و تقویٰ کا ان کی دنیا سے بے رغمتی تغاثہ اے کریم مالک ہماری زندگی جو بقیہ ہے اللہ اس لئے تیری یاد میں بسر ہو جائے تیرے محبوب ہے صلات و کی محبت میں روتے ہوئے بسر ہو جائے اے کریم مالک دردر کی تھوکروں سے ہمیں بچا جائے اے اللہ دنیا والے کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا جائے. اے اللہ ہمیں بے جا فکر و سے بچا جائے. اے قریب مالک بلند مرتبے والوں کی بلند سوچوں کا واسطہ اے اللہ ہمیں وہ بلند سوچ اچھا کر دے جو تُو اپنے پیاروں کو اٹا کرتا ہے دائیں, دائیں بائیں دائیں آگے دائیں پیچھے دائیں نور ہی نور کو داخل کر دے, دے اے اللہ, اللہ تو ہمیں شہادت کی وہ عظیم الش حری موت عطا کر, کر کہ مالک وہ پیاری شہادت کی موت ہو کہ ہمیشہ کے لیے تو ہم سے راضی ہو جا جن ہستیوں کا ذکر سنا ہے ان کی عظمتوں کا واسطہ ہمارے گناہوں کو ڈیسیوں سے بدلتے ظہر رقبہ اے اللہ ہر پیاری ادا کو ہمیں ادا کرنے والا بنا دے بدنگالیاں بد کلامانی بد گمانی زیادہ کھانا زیادہ پینا زیادہ سونا ہر بری عادت سے ہمیں بچا لے ہم سے دور کر دے نفس و شیطان پر ہمیں غلبہ عطا کر دے ہے کریبال سلام پر سلام پڑھنے کے بعد تیری رشوت پر ٹک ٹکی کر کسی نے لکھا اس کی والدہ کو شفا مل جائے تو کسی نے حج کی تمننا کا اظہار کیا تو کہ کوئی بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہے تو کریم مالک کو رشتوں کی رکاوٹوں کو دور کرنے کی التجا لکھتا ہے رحیم اے جھولیاں بھرنے والے اے مرادوں کو پورا کرنے والے تیرے مضبوط پر بڑھ کر مرادوں کو مرادوں جنہوں نے لکھا ہے اے ان کی مرادوں کو, مرادوں کو پورا کر دے, دے اہدہ احمد ستر ہزار صبح اور شام جو فریض تیرے محبوب کی بارگاہ میں درود پڑھ رہے ہیں ان کے درود کے سرکے سے جنہوں نے درود و سلام تھا جنہوں نے ٹوکن کے پیچھے التجائے لکھی ایس ایم ایس کے ذریعے جس طرح بھی اے اللہ اس درود سلام کی محفل میں وہ شامل ہو گیا درود پاک پڑھ کر قرآن پاک پڑھ کر اے کریم تو آج کی رات ان کی خالی جھولیوں کو بھر اللہ علیہ وسلم پہلے مدینہ سعید الشہدا کی بارگاہ میں خصوصیت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اے کریم آج کی رات میں حضرت حمزہ کی بارگاہ میں جس کی حاضری تجھے سب سے زیادہ پسند ہو اے اللہ اس کے اٹھے ہوئے قدموں کا واسطہ اس کے قدموں سے لگی ہوئی دھول کا صدقہ اے اللہ جس نے جو آرزو لکھی ہے جس تمننا کا اظہار کیا ہے جس پریشانی سے دوری چاہتا ہے جس حاجت آجت کو پھر سے طلب کرتا ہے کریم امیر طیبہ کی عظمتوں کے سرکے سے رسول اللہ, اللہ بلندی ازمت ازمت کے سرکے سے ابو ابر کے آنکھوں کے سرکے سے یا علیہ السلام کی عظمتوں کے سرکے سے حوث اعظم امام موسا کاظم کے سرکے سے ایک کریم مالک کی حاجتوں کو پورا کر دے تمناؤں کو پورا کر دے مشکلوں کو آسان کر دے سب کو دونوں طرح کی خوشیاں دے دے دونوں جہاں میں خوش وقت بنا دے اور اے کریم اگر کسی نے بیٹے کی خواہش کی ہے تو اے اللہ تو اسے حوصلہ اعظم کا غلام عطا کر دے اے اللہ کسی نے اگر مکان کے لیے لکھا ہے تو دنیا میں اسے بہترین مکان دے دے جنت کے محلات عطا کر دے اے اللہ جس نے جو لکھا ہے تجھے روشن ہے لیکن مالک ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ تیرے محبوب پر درود پڑھنا پر قبول ہے تو ہزاروں کی تعداد میں دروج پڑھ کر تجھ سے سوال کرنے والوں کے مالک سوال کو رد نہ کرنا خالی جھولیوں کو پھر دینا قرآن کی تلاوت کر کے قرآن کو مکمل کر کے جنہوں نے چوکن پر اپنی چاہوں کو لکھا ہے کریم تجھے قرآن کے اے اے حرف کا واسطہ تجھے قرآن کے زبر کا واسطہ زیر کا واسطہ پیش کا کا, رکو باز کا سب کا, کا سورتوں سورت سورت کا صدقہ کا احدہ تجھے مکمل قرآن, قرآن کا اور جس کے سینے پاپ پر قرآن, قرآن کا نزول باز باز ہوا ہے ان کے سینے پاپ کی عزمتوں کا صدقہ کا اللہ آج سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے سب کی مرادوں, مرادوں کو پورا, مرادوں پورا کر دے, دے اے اللہ اس محفل کا نام غیبی امداد رکھا ہے اس محفل میں شامل ہونے والوں کی تو غیبی امداد فرما دے حج بیت اللہ کا مقبول شہادت دے دے, دے, دے, دے دے مدین پاک کی اے اللہ حج کے موسم میں ہمیں زیارت کی نعمت عطا کر دے اے اللہ بغداد کے مسلمانوں پر کرم کر دے ناپاپ قدموں سے اسے آزاد کر دے فلسطین افغانستان جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں تو سب پر خصوصی فضل کا نزول کر دے پاکستان کو زلزلوں سے بچا لے آفات سے بچا لے پاکستان کو ڈوبنے سے بچا لے مہنگائی کا طوفان ختم ہو جائے بے روزگاروں کو روزگار مل جائے اے اللہ جن کے روزگار میں رکاوٹیں ہو گئی ہیں ان کی رکاوٹوں کو دور کر دے مالک قرض جن کے ہیں ان کے قرض اتر جائیں اے اللہ جن کے گھر گھروں میں غم کی فضا ہے وہاں خوشیاں داخل ہو جائیں گھر میں خیر ہو برکت ہو عزت ہو روشنی ہو نور ہو اور اے مالک ہمارے گھرانے کو جنت ہی گھرانہ بنا دے اے اللہ گھر گھر سے درود و سلام کی آوازیں ہوں قرآن پاک کی آوازیں ہوں اے کریم مالک سلمان فارسی کے صدقے سے تو ہمیں فادی میں درود پاک بنا دے امیرا کے صدقے سے فادی میں غوث اعظم بنا دے اور اے اللہ رول کے جہاد میں شامل ہونے کے صدقے سے تو ہمیں خادم قرآن بنا دے اے اللہ گھر والوں کو پریشانی سے دور کر دے غیبی مدد کا مضور کر دے اے اللہ کا کی فضا ختم ہو جائے اے اللہ نفرتوں کی فضا ختم ہو جائے اے اللہ مسلمانوں کو آپس میں محبتیں دے دے جہار کے عزائم کو خاص میں ملا دے اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو پردے کی نعمت ادا کر دے اے کریم اس محفل میں جو شامل ہوئے خصوصا جنہوں نے بسوں کا اہتمام کیا جو سواری میں آئے اے اللہ تیری قدرت اور طاقت سے کوئی بہی نہیں کہ جو اس مبارک محفل میں درود و سلام کی محفل میں آیا ہے مالک اسے ایک ایک قدم پر اڑو اڑو نعمتیں رحمتیں رحمتیں نیکیاں کر دے اے کریم مالک جو مانگا ہے اپنے فضل سے عطا کر دے جو نہیں مانگ سکے اپنے کرم سے عطا کر دے جو جس ذریعے سے انٹرنیٹ سے اور جس بھی طریقے سے اس محفل میں فلم شامل ہے مالک تو اس کی دعاؤں کو بھی قبول کر لے جن جن بھائیوں نے بہنوں نے جتنا پڑا ہے جس ذریعے سے کہا گیا ہے اے مالک تو سب کے پڑھنے کو قبول کر لے سب کی غلطیوں کو تائیوں کو معاف کر دے اپنے فضل و احسان سے قبول کر لے اس کا خواب حضور قنور علیہ الصلاة کی بارگاہ میں حدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما تمام انفیاء علیہ السلام تمام صحابہ علیہ الرزوان خصوصاً خلفاء راشدین اور خصوصاً غزبہ احضاب میں شہداء ان کی روح مبارک کو پیش کر سہیں قبول اور منذور فرما حضرت سعاد بن معاذ وزیفہ بن یمان مسلمان خارس رضی اللہ عنہ اجمعین کو پیش کر سہیں قبول اور منذور جن کے پیزان نظر سے یہ بہارے ہیں ہمارے آقا اور پیش و امیر تعدا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارکہ پیش کر سہیں قبول اور منذور فرما شہیدان اوحد و بدر و حنین ممب اے جو امام او سقاض امام جعفر صادق امام باقر امام زین العابلی امام علی مقام امام حسین امام حسن سخی سلطان امام رضا حضور خزور علیہ السلام کے والدین قریب امام عازم امام محمد بن حنبل امام شافعی امام مالک حضور غوث اعظم کے والدین حضور قنبر نور حضور سیدنا غوث الوراق کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرمائیں خواجہ اے خواجہان خواجہ غریب نواز محمد شاہ دولا سرکار خواجہ محمد الدین سی رانی فاضل خیر, خیر الدین شاہ تمام جلانی سخی عبد الوہاب شاہ جلانی تمام جیلانی قادری تشکی نقش بندی ثوربادی شاہ جلانی جفاری سلسلہ کے دی داداری اب شاہ اب الم شہی شاہ داد شیخ گوس مورسم دیلی سیدی و سندی سندیمام احمد امام اعلیٰ حضرت ہماری آنکھوں کی تندر نور مفتی یاد اہم حجت الاسلام مارر شریف کے تمام بزرگوں کو محمد قاصی علیہ وقمہ کو سال کرتے ہیں قبول اور منظور فرما جن کے آراس اسمہ مبارک منائے جا رہے ہیں تمام کوئی ہی سال کرتے ہیں قبول اور منظور فرما علامہ شاہ احمد یونانی قاری مصرح الدین مفتی وقار الدین تمام, تمام کامرین خصوصاً, خصوصا ہمارے اساتذہ اشکر فارکو اور خصوصا خاص کر مالک جنہوں نے لکھ کر دیا کہ ان کے عزیز اوقربا انہوں نے پیغام کے ذریعے کہا اور ایک ہمارے بھائی کی والدہ جو ٹوکن لیا کرتی تھی ان کا انتقال ہو گیا انہیں بھی سال کرتے ہیں قبول اور مزدور فرمان اے کریم مالک اے کریم مالک یہ کروڑ دو دو سلام پڑھے گئے تھے جس کا سب سب سے زیادہ تیری محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پڑھنا قبول ہو جس کے قرآن کی تلاوت کے اللہ تجھے اور تیرے محبوب کو پسند ہو اس کے صدقے ہم سب کا دونوں جہاں میں بیڑا پار فرما دے اور ہماری دعاؤں کو انتظام کو جو کی ہیں جو نہیں کر سکے سب کو قبول اور محبوب دے جب ڈبے واپسی ہو یا پہ اللہ, لپے ہو لا ایلہ ایلہ اللہ